بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام کتاب انزل الیک فلا يكون في صدرك حرج منہ لتنذر به یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائے سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے ما انزل من ولا من دونه ما تم لوگ اس کتاب کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رفیقوں کا اتباع مت کرو تم لوگ بہت ہی کم نصیحت مانتے ہو وَكَمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ اور بہت بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت پہنچا یا ایسی حالت میں کہ وہ دوپہر کے وقت آرام میں تھے فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا الا ان قالوا اننا كنا سو جس وقت ان پر ہمارا عذاب آیا اس وقت ان کے منہ سے سوائے اس کے اور کوئی بات نہ نکلی کہ واقعی ہم ظالم تھے فلنسألن ارسل إليهم ولنسألن المرسلين پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے بعلم وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ پھر یقیناً ہم اپنے علم سے ان کے حالات ان کے روبرو بیان کر دیں گے اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے اور اس روز امال کا وزن برحق ہے پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا سو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے وَمَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا, كانوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بہ سبب اس کے کہ ہماری آیاتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے تَشْكُرُونَ اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہم ہی نے تمہاری صورت بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا من نار من طين حق تعالی نے فرمایا تجھے کس بات نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا ہے حق تعالی نے فرمایا تو آسمان سے اتر تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے سو نکل بے شک تو زلیلوں میں سے ہے الى يوم انك من اس نے کہا کہ مجھ کو قیامت کے دن تک محلت دیجئے اللہ نے فرمایا تجھ کو محلت دی گئی کال فبینا چنی اکو مستقی اس نے کہا چونکہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین پھر ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی دائیں جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے زلیل و خوار ہو کر نکل جا جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا مین وال اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ اور اس درخت کے پاس مت جاؤ اس لیے کہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے میں او ریا انہیں مین پھر شیتان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسا ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں انہیں ان کے سامنے کھول دے اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ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 وناداهما ربهما الم ان هكما عنتكما الشجره واقل لكما واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين اور ان دونوں کے روبرو قسم کھالی کہ یقین جانیے میں تم دونوں کا خیر خواہ سو ان دونوں کو فریب سے معصیت کی طرف مائل کر لیا پس ان دونوں نے جب اس درخت کو چکھا تو ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے رو برو ظاہر ہو گئی اور دونوں اپنے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا سریح دشمن ہے وَلَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم بررحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے قالوا لبعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين حق تعالى نے فرمایا کہ نیچے ایسی حالت میں جاؤ کہ تم باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں رہنے کی جگہ اور نفع حاصل کرنا ہے۔ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنا ہے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر نکالے جاؤ گے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسی واری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرم گاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑے يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حَيْثُ لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون اے اولاد آدم شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کرا دیا ایسی حالت میں کہ ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے اچھا مل چل اور وہ لوگ جب کوئی فہش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتایا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اللہ فہش بات کی تعلیم نہیں دیتا کیا تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں بال قسطی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہو گے بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں اولاد آدم تم ہر نواز کے وقت اپنے آپ کو لباس سے آراستہ کر لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا قُل من حرم نُفَصِّلُ خال لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے آپ کہہ دیجئے کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہوں گی ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے لیے صاف صاف بیان کرتے ہیں قُل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فوش باتوں کو جو علانیاں ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحک کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں لمون اور ہر گروہ کے لیے ایک میاد معین ہے سو جس وقت ان کی میاد معین آ جائے گی اس وقت ایک لمحہ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے اوسل خو فن زنون اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں جو میرے احکام تم سے بیان کریں تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کرے تو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹ لائیں اور ان سے تکبر کریں وہ لوگ دو والے ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تمن الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے ان لوگوں کے نصیب کا لکھا ہوا تو ان کو مل ہی جائے گا یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے وہ کہیں گے کہ ہم میں سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے قَالُوا ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فَانْظُرُوا كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِلَى الدَّارِ كُفِئَاهَا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اظلونا فاتهم عذابا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكم ضعف ولا كلا تعلمون اللہ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لانت کرے گی یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے اللہ فرمائے گا کہ سب ہی کے لیے دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں وقالت اولاهم لاخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو ان كذبوا المجرمين جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ لوگ کبھی جنت میں داخل ہو سکیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اورنا ہوگا اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتاتے وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے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 بنا کم چند اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینا ہوگا ہم اس کو دور کر دیں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس مقام تک پہنچنے کا راستہ دکھایا اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم کبھی اس کی راہ نہ پاتے واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ جو نیک امال تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو اصحاب اصحاب النار اور اہل جنت اہل دوزف کو پکاریں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو سچا پا لیا ہے بھلا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو سچا پایا وہ کہیں گے ہاں پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے ایراس کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے اور ان دونوں کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور آراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے وہ لوگ ہر ایک کو ان کے نشانات سے پہچانیں گے اور اہل جنت کو پکار کر کہیں گے السلام علیکم. ابھی یہ اہل آراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے اور جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور آہل آراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے نشانات سے پہچانیں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج تمہاری جماعت اور تمہارا تکبر تمہارے کچھ کام نہ آیا اہا کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہ کرے گا ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے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 اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے جنت والے کہیں گے کہ اللہ نے دونوں چیزیں کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں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 جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے وَلَقَدْ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لائے ہیں ہل یعنظرون الا تأویل یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق نو ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف اس کے انجام کا انتظار ہے جس روز اس کا انجام سامنے آئے گا اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لائے تھے سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے اور کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان عامال کے برخلاف جن کو ہم کیا کرتے تھے دوسرے عامال کریں بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ جو جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئی انتھی تم اللہ خلق الم جب رخ اللہ رب المین بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا ہے پھر عرش پر قائم ہوا وہ رات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کے پیچھے لپکی چلی آتی ہے اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابے ہیں یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑا ہی با ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے تضرعاً لا يحب تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے کے چپ کے بھی واقعی اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں سامعین محترم ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے قرآن مجید کی تلاوت اور ترجمہ سن رہے تھے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 قران مجید کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تلاوت الشیخ عبد الرحمن السودس اور الشیخ سعود الشریعہ ترجمہ مولانا محمد جونا گڑھی ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحھا ودعوا خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنين اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس کو پکارو بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به بِهِ مِنْ به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہوا کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خشک سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو وَالْبَلدُ الطَّيبُ يَخرج نَباتُهُ بإذن رَبِّهِ والَّذِي خَبُ ثَلَا يخرج إللاا نَكِدَا كَذَلِكَ نُصَّفُ الْآاتِ لِقَوْم يَشكُ اور جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے من قومه لنراك في ضلال مبين ان کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تو تجھے سری غلطی میں دیکھتے ہیں قال يا قوم ليس رسول من رب انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو نہیں کملی کم کملی اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر راہم کیا جائے الَّذِينَ كَذَّبُوا إِنَّ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ. سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے ہی رہے تو ہم نے نوح کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے اور ہم نے قوم آد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں سو کیا تم نہیں ڈرتے قال الذين كفروا من قومه لنراك في لنظنك من ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں قال يا قوم ليس انہوں نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں ربی انا لكم ناصح امین تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیر ہوں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 انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں اگر تو سچا ہے تو جس آزاد کی ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ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 انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی سو تم منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں جینا ہوا الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَتٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ گاڑ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے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 اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی سالہ کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پر چکی ہے یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا خسور جب خرو اللہ چل فل اود مفسرین اور تم وہ وقت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو آج کے بعد جا نشیم بنایا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 ان سوالحمل کو من ربه قالوا بما ارسل به مؤمنون ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا بلا شبہ ان کو جو کچھ دیکھ کر بھیجا گیا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں قال الذین استکبروا انہا بالذی آمنتم به کافرون وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہوئے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں پس ان انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح اگر تو رسول ہے تو جس آزاد کی ہمیں دھمکی دیتا تھا وہ لے آ بحفی داری جیس مین پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندے پڑے رہ گئے کم و نسط لکم ولا کل تب نشین اس وقت صالح ان سے منہ مو موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر کی لیکن تم لوگ خیر کو پسند نہیں کرتے اور ہم نے لوت کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فہش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے آتے ہو بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو وما كان جواب سویت اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا سوائے اس کے آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ بڑے پاک صاف بنے پھرتے ہیں فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْذُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ سو ہم نے لوت کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں رہی جو آزاد میں رہ گئے تھے اور ہم نے ان پر پتھروں کا میں برسایا بس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا مرین بم کوئی تم میرو اب بھی کم او فل کے نالا تب خس اشیا ہوں وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شویب کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردیگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے پس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد مت پھیلاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مومن ہو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 اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے الْحَاكِمِينَ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور دوسرا گرو ایمان نہیں لایا تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معاکہ من قریتنا او لتعودن او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعیب ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہی ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ شعیب نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں گو ہم اس کو مکرو ہی سمجھتے ہوں قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت ہم تو اللہ پر بڑی جھوٹی توہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے یہ ممکن نہیں کہ تمہارے دین میں واپس آ جائیں لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق موافق فیصلہ کر دے اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ اگر تم شعیب کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے اللہ دینی بنگ کیا نو الخاسرین جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہی وہ خسارے میں پڑ گئے اس وقت شعیب ان سے منہ مو موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میری قوم میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر کی پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں وما ارسلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء ان انهم يضرعون اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑگڑائیں۔ ثم بدلنا مكان السيئه حسنه حتى عفو وقالوا قدما الساء انا الضراء والسراء فاخذناهم بغته فاخذناهم بغته وهم لا يشعون پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے عباو اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْنَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كذبوا بما كانوا اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا قرآت کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں او امین احل قرآم ب سُنا اور کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت کہ وہ اپنے کھیلوں میں مشغول ہوں کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے سو اللہ کی پکڑ سے بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا على بھیم و ن توم فہم لیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مزکورا نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں بس وہ نہ سن سکے ان بستیوں کے کچھ کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر موجزات دے کر آئے پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے اللہ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے جدنا اکثر وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ أكثر لَفَاسِقِينَ اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو فاسق ہی پایا پھر ان کے بعد ہم نے موسا کو اپنے دلائل دے کر فرون اور اس کے امرا کے پاس بھیجا مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا سو دیکھیے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا ح اور سلم بنی اسر اور موسا نے فرمایا کہ اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں میرا فرض منصبی ہے کہ سچ کے سوا اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہ کروں میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل بھی لایا ہوں سو تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے قال إن فرون نے کہا اگر آپ کوئی موجزہ لے کر آئے ہیں تو اس کو اب پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں پساط نے اپنا عصا ڈال دیا تو یکا یک وہ یک یک صاف ایک اجدھا بن گیا۔ اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ یکا یک سب یک دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون إن من أرضكم فماذا تأمرون قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے باہر کر دے تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو انہوں نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دیجئے کہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کر دے اور وہ جادوگر فراون کے پاس حاضر ہوئے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آئے تو ہم کو کوئی بڑا سلا ملے گا فرون نے کہا کہ ہاں اور تم مقرر لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے ناگین ان, ان, ان ساحروں نے ارض کیا کہ اے موسا خا آپ ڈالیے اور یا ہم ہی ڈال موسا نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو پس جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو دہشت زدہ کر دیا اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو بنا لائے واقعا الحق وبطل ما كانوا يعملون فغنبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وانقضى السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون اور ہم نے موسی کو حکم دیا کہ اپنا آسا ڈال دیجئے سو عصا کا ڈالنا تھا کہ اس نے اس کے سارے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کیا پس حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا پس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل ہو کر پھرے اور وہ جو ساہر تھے سجدے میں گر گئے کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم فرون کہنے لگا کہ تم موسا پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں بے شخص یہ ایک سازش تھی جو تم نے اس شہر میں کی تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو سو اب تم کو حقیقت معلوم ہو جاتی ہے میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا وتوفنا ان مسلم انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر اپنے مالک ہی کے پاس جائیں گے اور تو نے ہم میں کون سا ایپ دیکھا ہے بجس اس کے کہ ہم اپنے رب کے احکام پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئے اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال